سامعین کرام پچھلی نشست میں ہم نے پڑھی تھی صورت العادیات اور اب ہم آغاز کرتے ہیں صورت القارع کا تو سورت القار ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں گیارہ اور رکوع ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے القوریا گھڑ گھڑا دینے والی مل کیا ہے وہ گھڑ گھڑا دینے والی راک اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھڑ گھڑا دینے والی کیا ہے یوں میں کون ان سکل میں جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے ویت کون الجی بہ میں فوش اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائیں گے فہم پھر جس شخص کے پلڑے بھاری ہو گئے تو اتنی تو وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا مَا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہو گئے فَأُمُّهُ هَاوِيَةً تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ مطلب گڑھا ہوگا وَمَا أَدْعَوْكَ مَا هِيَةً اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے نَارٌ حَامِيَةً وہ سخت دہکتی ہوئی آگ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جیسے اس سے قبل اس کے متعدد نام گزر چکے ہیں مثلا الحق اقم اص الغاشیا اص الواق وغیرہ القاریہ اس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو خوف زدہ اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی فراش شمع کے گرد منڈلانے والے پتنگے پروانے وغیرہ المبثوث منتشر اور بکھرے ہوئے یعنی قیامت والے دن انسان بھی پروانوں کی طرح براگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے پھر غن اس اون کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو المنفوش ڈھنی ہوئی یہ پہاڑوں کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے جو قیامت والے دن ان کی ہوگی قرآن کریم میں پہاڑوں کی یہ کیفیت مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے دیکھیے سورہ نبا آیت نمبر اٹھتر آیت نمبر دیکھیے سورہ نبا آیت نمبر بیس کا حشیا نمبر نو اب آگے ان دو فریقوں کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے جو قیامت والے دن اعمال کے اعتبار سے ہوں گے پھر موازین میزان کی جمع ہے ترازو جس میں اعمال عامل اور صحیف اعمال تولے جائیں گے جیسا کہ اس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر آٹھ اور سورہ کہف آیت نمبر ایک سو پانچ اور سورہ بیا آیت نمبر سینتالیس میں بھی گزرا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں یہ میزان نہیں موزون کی جمع ہے یعنی ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اور خاص وزن ہوگا بہوال فتح القدیر لیکن پہلا مفہوم ہی راجح اور صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور وزن اعمال کے وقت ان کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا پھر یعنی ایسی زندگی جس کو وہ صاحب زندگی پسند کرے جس کو وہ صاحب زندگی پسند کرے گا پھر یعنی جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی اور برائیوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا ہلکا ہوگا پھر حاویت جہنم کا نام ہے اس کو ہاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جہنمی اس کی گہرائی میں گرے گا اور اس کو ام مطلب ماں سے اس لیے تعبیر کیا کہ جس طرح انسان کے لیے ماں جائے پناہ ہوتی ہے اسی طرح جہنمیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا بعض کہتے ہیں کہ ام کے معنی دماغ کے ہیں جہنمی جہنم میں سر کے بل ڈالے جائیں گے بحالے تفسیر ابن کثیر پھر یہ استفام اس کی ہولناکی اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ انسان کے وہم و تصور سے بالا ہے انسانی علوم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اس کی گنہ نہیں جان سکتے پھر جس طرح حدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا زیادہ ہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 3265 ہزار صحیح مسلم حدیث نمبر 2843 ایک اور حدیث میں ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی دو سانس لینے کی اجازت مرمت فرما دی ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں پس جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے اور نہایت سخت گرمی جو پڑتی ہے وہ جہنم کا گرم سانس ہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 3260 ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر تین اور صحیح مسلم حدیث نمبر 615 اور سامعین کرام یہاں تک تمام ہوتی ہے سورت القاریا اور اب آغاز ہوتا ہے سورت التکاثر کا تو سورت التکاثر ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں آٹھ اور رکو ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ ہر الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے الح مت کی باہم بہتات کی ہرس نے تمہیں غافل کر دیا تم زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے كلا سوف تعلمون ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے پھر ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے <ta 'alamoon> <اليقين> ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کے ساتھ جان لو لتر ذہیم تم ضرور دوزخ ذخ کو دیکھو گے ثم عين پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے ثم عن النعيم پھر اس دن تم سے نعمتوں کی بابت ضرور سوال کیا جائے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یلہی کے معنی ہے غافل کر دینا اتکافر زیاتی کی خواہش یہ عام ہے مال اولاد اوان و انصار اور خاندان و قبیلہ وغیرہ سب کو شامل ہے ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے یہ ہر وہ چیز ہے یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو بیان کر رہا ہے جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں جا پہنچے پھر یعنی تم جس تکاثر و تفاخر میں ہو یہ صحیح نہیں پھر اس کا انجام ان قریب تم جان لو گے یہ بطور تاکید دو مرتبہ فرمایا پھر اس کا جواب محظوف ہے مطلب ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تمہیں یقین ہوتا ہے تو تم یقیناً اس تقاصر و تفاخر میں مبتلا نہ ہو پھر یہ قسم محظوف کا جواب ہے یعنی اللہ کی قسم تم جہنم ضرور دیکھو گے یعنی اس کی سزا بھگتو گے پھر پہلا دیکھنا دور سے ہوگا یہ دیکھنا قریب سے ہوگا اسی لیے اس اِسی لیے اسے عین الیقین جس کا یقین مشاہدہ آئینی سے حاصل ہو کہا گیا پھر یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی جیسے آنکھ کان دل دماغ امن و صحت مال و دولت اور اولاد وغیرہ بعض کہتے ہیں یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا بعض کہتے ہیں ہر ایک سے ہی ہوگا کیونکہ محض سوال مستلزم عذاب نہیں جنہوں نے نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا ہوگا وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے اور جنہوں نے کفر اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ دھر لیے جائیں گے اور یہاں تک سامعین کرام تمام ہوتی ہے سورت الطقاثر اور آغاز ہوتا ہے سورت العصر کا تو سورت العصر ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں تین اور رکوع ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے ولاسر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش اور ان کا عدل بدل کر آنا ہے رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے علاوہ کبھی رات لمبی دن چھوٹا اور کبھی دن لمبا رات چھوٹی ہو جاتی ہے یہی مرور ایام یہی مرور ایام زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور, اور کاریگری جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے اسی لیے رب نے اس کی قسم کھائی ہے یہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن انسانوں کے لیے صرف اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے پھر یہ جواب قسم ہے انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں پھر جب موت سے ہم کنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام وراحت نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے پھر ہاں اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامعہ ہیں کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسے بھی گزرے ہو جیسے بھی گزری ہو موت کے بعد وہ بہرحال ابدی نعمتوں اور جنت کی پورا آسائش زندگی سے بہراور ہوں گے آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے پھر یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی اور محرمات و معاصی سے اجتناب کی تلقین پھر یعنی مصائب و عالام پر صبر احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر معاصی سے اجتناب پر صبر لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر صبر بھی اگرچہ تواصی بالحق میں شامل ہے تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا جس سے اس کا شرف و فضل اور خسانِ حق میں اس کا ممتاز ہونا واضح ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہاں تک سامعین کرام ختم ہوتی ہے صورت العصر اور آغاز ہوتا ہے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 ہر تانا زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے جمع مالا جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا یخ میں دہ وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا ہرگز نہیں اسے ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا وما اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے نار اللہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے التي تطالع على الافئده جو دلوں تک پہنچے گی این سود بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی فی مدہ لمبے لمبے ستونوں میں چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف ہومزا اور لمزہ بعض کے نزدیک ہم معنی ہیں بعض اس میں کچھ فرق کرتے ہیں ہمزتن وہ شخص ہے جو رو برو برائی کرے اور لمزتن وہ جو پیٹھ پیچھے غبت کرے بعض اس کے برعکس معنی کرتے ہیں بعض کہتے ہیں ہمز آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا ہے اور لمز زبان سے پھر اس سے مراد یہی ہے کہ جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا یعنی سینتھ سینتھ کر رکھنا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ورنہ مطلق مال جمع کر کے رکھنا مضموم نہیں ہے یہ مضمون اسی وقت ہے جب زکوۃ و صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام نہ ہو پھر اخلدہ کا زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا یعنی یہ مال جسے وہ جمع کر کے رکھتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا اور اسے مرنے نہیں دے گا پھر یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا اس کا ذام اور گمان ہے پھر ایسا بخیل شخص الحکمہ میں پھینک دیا جائے گا یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے توڑ پھوڑ دینے والی پھر یہ استفام اس کی ہولناکی کی بیان ہولناکی کے بیان کے لیے ہے یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا پھر یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک پہنچ نہیں پاتی کہ انسان کی موت اس سے قبل ہی واقع ہو جاتی ہے جہنم میں ایسا نہیں ہوگا وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی پھر مقصد بند یعنی جہنم کے دروازے اور رستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے اور انہیں لوہے کے لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گی بعض کے نزدیک آم سے مراد بیڑیاں یا توق ہیں اور بعض کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا بحالے تفسیر فتح القدیر سامعین کرام یہاں تک تمام ہوتی ہے سورت الحما اور اب آغاز ہوتا ہے سورت الفیل کا تو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 جل فی تلیل کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا عَلَيْهِمْ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جیل جو ان پر کھنگر کی کنکریاں پھینک رہے تھے پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جو یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کے لیے آئے تھے علم ترا کے معنی ہیں کیا تجھے معلوم نہیں استفام تقریر کے لیے ہے یعنی تو جانتا ہے یا وہ سب لوگ جانتے ہیں جو تیرے ہم اثر ہیں جو تیرے ہم اثر ہیں یہ اس لیے فرمایا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرا یا گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور اور متواتر ہیں یہ واقعہ مختصرا حسب ذیل ہے واقعہ اصحاب الفیل حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں اب الاشرم گورنر تھا اس نے صنع میں ایک بہت بڑا عیسائی گرجا عبادت گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں یہ بات اہل مکہ اور دیگر اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابراہا کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلال غلازت سے پلید کر دیا جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کر دیا ہے جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا کچھ ہاتھی بھی کچھ ہاتھی کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے جو چنے یا مسور کے برابر تھیں جس فوجی کی جس فوجی کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا جس فوجی کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بلاخر مر جاتا خود ابراہ کا بھی صنع پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی مکے کے قریب پہنچ کر ابراہ کے لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو مکے کے سردار تھے اونٹوں پر قبضہ کر لیا جس پر عبد المطلب نے آ کر ابراہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے وہ تو تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ اللہ کا گھر ہے وہی وہ اس کا محافظ ہے تو جانے اور بیت اللہ کا مالک مطلب اللہ جانے بحوال ایسر التفاثیر یعنی وہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا اس میں اس کو ناکام کر دیا استفام تقریری ہے پھر ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہے غول درغول جھنڈ کے جھنڈ غول درگول جھنڈ کے جھنڈ پھر سیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں کنکریوں نے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا پھر یعنی ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے ساوین کرام یہاں تک ختم ہوتی ہے صورت الفیل اور اب آغاز ہوتا ہے صورت قریش کا تو صورت قریش ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں چار اور رکو ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے لی فی قریش قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے رحلت الشتاء یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر مطلب کعبے کے مالک کی عبادت کریں اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اسے صورت الافی بھی کہتے ہیں اس کا تعلق بھی گزشتہ صورت ہی سے ہے پھر ایلاف کے معنی ہے مانوس اور عادی ہونا یعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کا دور ہو جانا قریش کی گزران کا ذریعہ تجارت تھی قریش کی گزرانے قریش کی گزران کا ذریعہ تجارت تھی سال میں دو مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیاء تجارت لاتا سردیوں میں یمن کی طرف جو گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا تھا خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گرمی سردی میں دو سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا اسی لیے تباہ کیا ہے کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی جس کے تم جس کے تم خوگر ہو قائم رہے اگر اب اپنے مضموع مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا اسی لیے اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو پھر مذکورہ تجارت اور سفر کے ذریعے سے پھر عرب میں قتل و غارت گری عام تھی لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا اس کی وجہ سے وہ خوف و خطرے خوف و خطر سے محفوظ تھے سامینی کرام یہاں تک پوری ہوتی ہے صورت القرش اور ابھی آغاز ہوتا ہے صورت المعاون کا تو صورت المعاون ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں ساتھ اور رقو ہیں ایک تو اسے اگلے نشست میں ہم شروع کرتے ہیں